أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بشر الأمور محدثاتها وكل مدسة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار من يتعي الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصي الله ورسوله فقد ظل وغضى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 رب شرح لصدري ويسر لأمري وحد الأقضة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفته بسم الله الرحمن الرحيم قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق بہ الفتح العلیم جامع ترویدی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث جناب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت سے مروی ہے اس حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجن جبر سے پوچھا حلد ال کالہ ابابل خیر کہ کیا میں تمہیں بتاؤں خیر کے دروازوں کے بارے میں خیر کے دروازوں تک تمہاری رہنمائی کروں تو رضی اللہ عنہ دلان عرض کرتے ہیں کہ جی ہاں بہت ہی خوش ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک بڑا ہی نفع بخش علم دے رہے ہیں اور عطا فرما رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں بیان کی ایک سلاد العبی فی جوف فی اللیل رات کی تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرنا نفل پڑھنا اور دوسرا بصدت تفی و غدبر رب کی صدقہ نفلی صدقات فرمایا کہ یہ تو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں اور بجھا دیتے ہیں اور تیسرا مسیام و جنت کا جنت احد من القتال نفری روزہ اسے جہنم سے بچاؤ کے لیے بطور ڈھال کے استعمال کرو جیسے میدان کار میں لوہے کی ڈھال تمہیں دشمن کے وار سے بچاتی ہے اس طرح قیامت کے دن روزے کی ڈھال تمہیں جہنم سے بچائے گی اس حدیث سے جو بہت سی باتیں معلوم ہو رہی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شریعت نے خیر کے لیے اور خیر کے دروازوں کے لیے بہت سی چابیاں ہمیں عطا فرمائیں جیسے یہاں تین چابیوں کا ذکر ہے یہ قیام اللہ اور دوسرا صدقات اور تیسرا روزے یہ خیر کے دروازوں کی چابیاں ہیں اور یہ ایک بہت بڑا علم ہے اگر کسی کو ان چابیوں کا علم ہو جائے تو اس کے پاس بہت بڑی سعادت کا ایک وافر حصہ آ جاتا ہے جیسے نبی نبیر اسلام کی حدیث ہے مستاح اس واقعات یا تو نماز کی چابی وضو ہے وضو کے بغیر نماز شروع ہو ہی نہیں سکتی آپ مجبوری ہو تو اس کا بدل تیمم موجود ہے لیکن یہ نماز کی مستاح ہے حج کی چابی احرام ہے احرام باندھے بغیر اور حج کی نیت کے بغیر کوئی شخص حج شروع كره لسكتا جيسا نبيل اسلام كي قول حديثه كي عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يصاد رجل يصدق بتحر الصدق حتى يكتب عند الله صديق وياكم بالكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور و ان الفجور دار ولاداد وجورقدر القدیب حد کا یق اب ان اللہ کداب کہ تم سچ بولو اور سچائی کو اپنا شعار بنا لو کیونکہ سچائی نیکی کی چابی ہے اور نیکی جنت کی چابی ہے انسان سچ بول بول کے نیکی تک پہنچ سکتا ہے اور نیکیاں کر کر کے جنت کو حاصل کر سکتا ہے اور رما کے ایک شخص سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کو طلب کرتا ہے تلاش کرتا رہتا ہے سچائی کے مواقع کو اور اندر رب العزت جب اس کے اس عمل کو دیکھتا ہے یہ ہمیشہ سچ بولتا ہے اور ہمیشہ سچائی ہی کا طالب ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آسمانوں میں صدیق لکھ دیتا ہے پھر اس کی شہرت اس لقت سے ہوتی ہے کہ یہ صدیق ہے اور فرمایا کہ جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ برائی کی چابی ہے اور برائی جہنم کی چابی جھوٹ بولنے سے انسان برائی تک پہنچ جاتا ہے اور برائیاں اختیار کر کر کے جہنم تک پہنچ جاتا ہے اور ہمایا کہ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اور بولتا ہی رہتا ہے اور جھوٹ کے مواقع ڈھونڈتا رہتا ہے حتیٰ کردار برست اسے آسمانوں میں کداب کے لقب کی شہرت دے دیتا ہے اور فرشتے جب بھی اس کا ذکر کرتے ہیں کبضاب کہہ کر اسے یاد کرتے ہیں تو اس حدیث میں بھی کچھ چابیوں کا ذکر ہر خیر کی چابی صدق اور سچائی ہے اور جنت کی چابی نیکی ہے بھلائی ہے اور تکوا ہے جبکہ جھوٹ ہر شر کی چابی ہے ہر گناہ کی چابی ہے اور گناہوں کی کثرت یہ جہنم کا راستہ ہے ایک حدیث میں ایک اور چابی کا ذکر ہے مشتاق الجنت لا الہ الا اللہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ کلمہ توحید اور یہ سب سے بڑی چابی ایک حدیث میں آتا ہے یہ کلمہ جنت کے آٹھوں درباروں کو کھول دیتا ہے مسلم رسول اللہ تعالم کی حدیث ہے ماں میرا حق دن یوس بے وضو سما یقول ارشد اللہ شریق و ان محمد نبد رسول اللہ خط حت يدخل من سمانیہ شاد کہ جو شخص اچھا وزو کر لے اچھا مکمل اچھا وضو وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو جس وضو میں کوئی بےد عمل ہو کوئی نئی چیز ہو وہ اچھا نہیں ہوتا جیسے بعض لوگوں کو ہم نے وضو کے آزار تین بار سے زائد ہوتے ہوئے دیکھا ہے منہ کو پانچ دفعہ دھونا سات دفعہ دھونا وہ سمجھتے ہیں کہ سے زیادہ تنقیہ اور صفائی حاصل ہوتی ہے حالانکہ نہیں یہ بدرت ہے تین بار سے زائد زیادتی ہے بدرت ہے اور دین میں اضافہ ہے اور جیسے بعض لوگوں کو الگ سے گردن کا مسا کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے گردن کا مسا سر کے مسا کے ساتھ ہے اور سر کا مسا کرنے کے بعد الگ سے گردن کے ہاتھ پھیرنا بدرت ہے اور بعض لوگ مسح کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر بھی ہاتھ پھیرتے ہیں اپنے بازوؤں پر یہ بھی بدعت ہے فرمایا کہ جو تو اچھا بدو کرے اچھا بدو سنت کے مطابق ہوتا ہے کسی کام کا اچھا ہونا تب ہی ثابت ہوگا جب وہ پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو کیونکہ پیارے پیغمبر ہی ہر اچھائی کے پہلے مستحق ہیں محمد الرسود اللہ علیہ وسلم ہر اچھائی پہلے آپ کو ملے گی اور آپ کے ذریعے سے ہم تک پہنچے گی یہ ممکن ہی نہیں کہ اچھائی کا راستہ آپ علیہ وسلم کو بائی پاس کر جائے اور ہم تک پہنچ جائے ہن ابد العابدین ہر نیکی پہلے میں کرنے والا ہوں اور پیغمبر اسلام کا فرمان بھی ہے مامن شعیم بھی جن اللہ وقد حدست حکم یہی کہ میں نے جنت کا ہر راستہ خود بیان کیا ہے جو چیز جو عمل جنت میں پہنچا سکتی ہو وہ میں نے بیان کر دی تو جو چیز آپ نے بیان نہیں فرمائی یا آپ کی سنت سے ثابت نہیں ہے وہ جنت کا راستہ نہیں ہو سکتی تو اس طرح یہ الگ سے کردن کا مزہ اور الگ سے بازو کا مزہ یہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت سے ثابت نہیں ہے تو یہاں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو شخص اچھا ودو کر لے اور پھر یہ کلمات کہے ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک ال اشد ان محمد نبد ہو رسول تو ان کلمات کی برکت سے اللہ خود حت القاب جنت سمانیہ ان کلمات کی برکت سے اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے من شاہ داخلا اور اسے اختیار ہوگا کہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے اور جہاں کے چاہے جنت جنت میں داخل ہو جائے یہ کلمہ توحید کی برکت ہے شدوں اللہ, اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وحدہ لا شریک اللہ پھر گواہی دیتا ہوں کہ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں بحشد اللہ محمد نبد ہو رسول اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں تو اس شخص کے لیے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں یہ کلم توحید کی برکت یہ کلم توحید جنت کی مفتاح ہے جنت کی چاوی ہے اس کا حق ادا کریں اس کو پڑھنے کا سمجھنے کا اپنانے کا یہ بہت بڑی مفتاح ہے حسن بصری رحمہ اللہ ایک خاتون کے جنازے میں شریک تھے بڑی عورت تھی اس کا شوہر بھی جنازے میں تھا فرزد نامی تو اس سے پوچھا فرزد سے کہ ما عدت عیدت اليوم تمہاری بیوی نے آج کے دن کے لیے جو قبر کی گھاٹی ہے کیا تیاری کی ہے یہ ایک بڑا اہم موڑ ہے کہ انسان جگ نخت ایک عظیم تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے اور ایک بہت بڑی وحشت کا شکار ہو جاتا ہے نبی علیہ السلام کا فرمان گیر مصر کا فاہد دو کہ اس گھر کی تیاری کر کے آنا تو تمہاری بیوی نے کیا تیاری کی ہے انہوں نے جواب دیا کہ شہادت اللہ مم تو منذ عینس نسن میری بیوی ستر سال سے لا الہ اللہ کی گواہی دے رہی لا ارشاد اللہ کا ورد اور اس کا فهم اور اس کے تقاضوں کو اپنانا اور عمل کرنا یہ تیاری ہے میری بیوی کی حسن بسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نعم ال یہ سب سے بہترین تیاری ہے یہ مفتاح الجنہ یہ جنت کی مفتاح ہے تو اس طرح بہت سے اعمال ہیں جنہیں جنت کی مستاح جنہیں کی مستاح کرار دیا گیا یا بہت بڑی نیکیوں کی مستح کرار دیا گیا ہے چابی کرار دیا گیا ہے اور جو اس عظیم باب کو سمجھ لیتا ہے وہ شریعت کے ایک بڑے اہم حصے کو سمجھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ پاک کے فرمان کا یہ شکر تم لا دیجیے اندر کہ میں نے تمہیں بے شمار نیمتیں دی ہیں تم انہیں گن نہیں سکتے اور اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو اور دوں گا تو اگر کوئی شخص مزید نیمتی حاصل کرنا چاہتا ہے کسی بھی قسم کی تو ان مزید نعنتوں کی چابی شکر ہے اللہ کا شکر ادا کرنا اس شکر پر قائم رہو اور شکر کا سب سے بڑا معنی یہ ہے کہ ہر نعمت کو اللہ کی طرف منسوخ کر دیا جائے اللہ ہی کی دین ہے اللہ ہی کی عطا ہے اس میں کسی بزرگ کا اور کسی غیر اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اللہ ہی دینے والا ہے اور اللہ ہی کی عطا سے ملتا ہے اور جو لوگ اللہ کی کسی نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں تو یہ ایک جملہ انہیں کفر کی باتی میں پہنچا دینے کے لیے کافی ہے جیسا کہ بے احمد اللہ السلام کی حدیث ہے کہ رات جو بارش برسی اس بارش نے کچھ بندوں کو کافر کر دیا اور کچھ بندوں کو مومن کر دیا اماں من پالم ترما بے فضل جنہوں نے کہا کہ یہ بارش اللہ کا فضل ہے اور اس کی دین اور عطا ہے ان کے ایمان تازہ ہو گئے وہ من پالم ترما بنوی کضا اور جنہوں نے کہا یہ بارش فلاں کی دین ہے فلاں کی عطا ہے تو اس نے اللہ کے ساتھ کفر اختیار کر لیا اور کفر کی وادی میں داخل ہو گیا تو شکر کا سب سے بڑا معنی یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں اس کا اقرار ہو اعتراف ہو اور ان نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوخ کر دیا جائے دوسرا معنی یہ ہے کہ قدم قدم پر اللہ کی اطاعت ہو فرما برداری ہو یہ بھی شکر ہے اللہ کی نافرمانی کرنا یہ شکر کے منافی ہے کفران نعمت سے اللہ ربر عزت کی اطاعت کی جائے قدم قدم پر یہ بھی شکر ہے اور اگر کوئی شخص نافرمانی کرتا ہے اس کے باوجود اس کو اللہ تعالی مالا مال کر دیتا ہے اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں اور یقیناً یہ کال ہر شخص کے ذہن میں آتا ہے کہ بھری دنیا موجود ہے جو کفر پر قائم ہے نافرمانیوں پر قائم ہے جنا اور شراب نوشی ان کا وطیرہ ہے بلر وہ دنیا بھی اعتبار سے مالا مال ہے اس کا جواب اللہ کے نبی سب نے خود دیا ہے آپ کی حدیث میں آپ کا فرمان الحم اللہ الحدن الام کا نفی من المایہ سی فحمن اللہ عیس ادراج کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو گناہوں کے باوجود اور نافرمانیوں کے باوجود نینتے دیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے اس کے رسی کو دراز کر دیا گیا ہے اور یہ نعمت نہیں ہے بلکہ شدید ترین عذاب کی تمہید ہے اللہ تعالیٰ ڈھیل دینے کے بعد جب کسی قوم کو پکڑتا ہے اور ڈھیل دینے کے بعد کسی بندے کو پکڑتا ہے تو یہ پکڑ بہت ہی خطرناک ہے یہ سب سے احمدناک پکڑ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دینے کے بعد کسی کو پکڑے تو ایسے لوگوں کے لیے نعمتوں کی خرابانی خوشی اور سعادت کا باعث نہیں ہے بلکہ یہ سمجھ لے کہ اس کے لیے ایک بدترین عذاب کی تمہیم قائم ہو چکی اس کو ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ تو توبہ کر لے پلٹ لاٹا دین کی طرف نافرمانیوں کو چھوڑ دے اور اللہ کی اطاعت اختیار کر لے اور اسی طرح کچھ لوگ اطاہیت کرنے کے باوجود فخر میں مبترا ہوتے ہیں معیشت تنگ ہوتی ہے یہ کوئی سدمے کی بات نہیں ہے اور نہ ہی پریشانی کی بات ہے بلکہ اللہ رب العزت اپنے پیاروں کو آزماتا ہے پر آزما کر انہیں صبر و سکینت دے کر ان کے اخروجات بلند فرما دیتا ہے دنیا کی زندگی تو بہت چھوٹی ہے ستر سال کی اسی سال کی سو سال کی کچھ بھی نہیں لیکن قیامت یہ دارالبقہ ہے دارالعبد ہے اور نہ ختم ہونے والا جہاں اس میں درجات کی رفعت حاصل ہو جائے نبی رسولان کی حدیث ہے کہ اللہ تعالی نے جنت میں بعض بندوں کے لیے اونچے درجات تیار کیے ہوئے گئے مگر ان کے اعماد اور ان کی نیکیاں ان درجات سے قاصر ہوتی ہیں کم ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں آزماتا ہے آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے تنگی عیش امراض اور بیماریاں مختلف پریشانیاں گھریلو معاشی معاشرتی مبتلا کر کے ان کو آزماتا ہے اور صبر کی توفیق دے دیتا ہے وہ لوگ اس قدر صبر کرتے ہیں کہ اس اونچے دراجات کے مستقب بن جاتے ہیں جہاں تک ان کے عمل قاصر تھے وہاں تک انہیں ان آزمائشوں نے پہنچا دیا تو یہ فقر یہ فاتح اور یہ آزمائشیں اور یہ تکالیف اور پریشانیاں یہ پریشانی کی بات نہیں ہے بلکہ یہ تمہید ہیں اگر اللہ صبر کی توفیق دے دے تو یہ تمہید ہیں اخر بھی درجاتے اور لا کے یہ شریعت کے رموز اور مساطر ہیں جن کو اس کا علم ہو یقیناً وہ ایک بہت بڑی سعادت پر قائم ہے تمام خیر کی ایک اور چابی بہت بڑی چابی ہے اور وہ اللہ سے دعائیں مانگنا شیخ الاسلام رحم اللہ کا قول ہے کہ آپ مفتاح مختار حکم خیر ہے کہ دعائیں تو ہر خیر کی چابی ہے. ہر خیر کی چابی ہے. امام محمد حمبل نے کتاب الصحت میں مترف ابن شخیر کو لوایا تاویر میں سے ان کا ایک قول نقل کیا ہے بڑا تاریخی قول ہے فرماتے ہیں کہ قدم فی جمع الخیر میں نے بیٹھ کر سوچا اور غور کیا کہ جمعہ الخیر کیا ہو سکتا ہے خیر کے کام نیکی اور بھلائی کے کام ان میں سے سب سے جامع عمل کون سا ہو سکتا ہے تو میرے سامنے بہت سے عمل آ اور میں کسی جامع عمل کا انتخاب نہ کر سکا رودا ہے جہاد ہے نماز ہے صدقات ہیں سکاتے ہیں یہ سارے عمار بڑے جامع ہیں بڑے ان کے درجات ہیں میرے سامنے افوا خیر پھیل گئے اور یہ دیکھیوں کے راستے پھیل گئے اور میں کسی جامع عمل کا تعین نہ کر سکا یہ سبھی خیر اور چوٹی کی خیر ہیں ہر عمل کی برکات ہیں ہر عمل کی صاحتیں ہیں ساری شریت میرے سامنے آ گئی اور یہ خیر کے دروازے میرے سامنے کھل گئے اور یہ بہت سی خیر میرے سامنے روشن ہو گئی پھر میں نے سوچا تب یہ دروازے تو بہت سامنے آ گئے ان تک پہنچنا کیسے ممکن ہے فائدہ ہو گیا یہ دل لا تو میرے سامنے ایک ہی نقصہ آیا اور وہ یہ ہے کہ یہ سارے دروازے اللہ کے ہاتھ میں ہیں کہ سارے عوامر اور سارے امور ہمارے خالق کے ہاتھ میں ہیں پھر میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ تک کیسے رسائی ہے اور کیسے ان چیزوں کو طلب کیا جائے اور کیسے ان کو حاصل کیا جائے ہم تو اس زمین کی مخلوق ہیں اور ہمارا خالق اور مالک بالکل مشتمل ہے جس کی علوق اور بلندی کا کوئی اندازہ ہی نہیں وہاں تو رسائی ممکن ہی نہیں وہاں پہنچ کر اس خیر کو کیسے طلب کیا جائے اور کیسے حاصل کیا جائے پھر میرے سامنے ایک اور نقصان آ گیا اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ جب مجھ سے سوال کرو کہ میں عطا کر دوں تو پھر یہ سارے جمع و خیر جڑی اس تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے وہ اللہ سے دعائیں کرنا اس کا یہ فرمان ہے کہ کئی دس سال اگر امی فنی غریب جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دو کہ میں قریب ہوں مجھ سے طلب کرو سوال کرو میں خطا کرو ایک راستہ ہے جو سارے ابواب خیر تک انسان کو پہنچا دیتا ہے تو یہ سارے ابواب خیر اللہ نے ممر کیے ہیں اور اللہ ان کا مالک ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تو ان تک پہنچنا ضروری بھی ہے تو پہنچنے کے لیے ایک راستہ ہے کہ اللہ سے طلب کرتے جب اور توفیق کی اصطلاح کرتے ہیں تو خوش بھی ہوگا اور عذاب بھی کرے گا ایک شاعر نے کہا کہ اللہ وحینت رکھتا سب وبن و عدم اللہ تعالی خالق کیا ہے اس دعا اور سوال کے تعلق سے خالق اور مخلوق میں ایک فرق ہے ابن آدم سے انسان سے سوال کرو گے تو انسان ناراض ہوگا کہ مجھ سے کیوں مانگتے ہو میرے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو اور اللہ تعالیٰ سے اگر سوال نہ کرو گے تو ناراض ہوگا انسان سوال کرنے سے ناراض ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سوال نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہے تو یہ سوال اور دعا یہ بھی تمام خیر اور تمام نیکیوں کی مسا ہے ہر نیکی تک پہنچنا ممکن ہے اس دعا کے ذریعے اللہ سے دعا کی جائے سے طلب کیا جائے اس سے سواد اور اسے دعا کیا جائے وہ ادا فرمانے والا ہے یہ بھی ایک خیر کا راستہ ہے دعا یہ قول قول ذہن میں آ رہا ہے یہ صالح بن عبداللہ تستوری علماء تابعین میں سے ہیں وہ فرمایا کرتے تھے یہ اور سنپسری کرا ہے اللہ کا علماء تاویل میں سے ہیں فرمایا کرتے تھے فن مفاتے ہوئے بہار بطوروں کو مفاتے ہوئے آر بدوار نے سمندر ہیں سمندر تک پہنچنا ان کی تہ میں جانا اور دور دور تک رسائی حاصل کرنا اس کی چابی کشتیاں ہیں جہاز ہیں جن پر آپ سوار ہوتے ہیں اور سوار ہو کر سمندر کی لہروں کو توڑتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں اگر یہ سفن اور جہاز سفینے استعمال نہ کریں تو سمندر کے راستوں تک رسائی ممکن نہیں ہے اور بتوروں کو مفادی ہو اور باقی جو خشکی ہے اس کی کیا راستے ہیں ان راستوں کو اختیار کیا جائے آپ لاہور جانا چاہتے ہیں اسلام آباد جانا چاہتے ہیں تو کے راستے بنا دیے گئے ان پہ چلنا اور انتظار کرنا انہیں یہ زمین کی چابیاں ہیں ایک چیز باقی رہ گئی اور وہ ہے سعود اوپر آسمان آسمان تک کیسے جائز ہے ایک انسان جہازوں کے ذریعے سمندر میں داخل ہو گیا اور راستوں کے ذریعے اس خوشی کا تراف و اگناس تک پہنچ گیا آسمان تک رسائی بھی ممکن ہے اوپر میں پرواز کر سکتا ہے وہ و طریق السما اور وہ یہ ہے کہ دعا یہ آسمان کے راستے ہیں آسمان تک جانا چاہتے ہو اور آسمان والے کا قرب چاہتے ہو تو کثرت سے ذکر ہو اور دعائیں ہو تو تم آسمان تک رسائی حاصل کر سکتے ہو اللہ تک پہنچ سکتے ہو اس دعا کے ذریعے اور مطالب الزد ان دعاؤں کی برکت سے تمہاری ساری مرادیں دنیا کی ہو آخرت کی ہو اور تمام درابات پوری فرما دے گا تو یہ دعا جو ہے یہ آسمان کا راستہ ہے آسمان کی مسترا ہے یہ بات معلوم ہے کہ آسمانوں کے بھی دروازے ہیں اور یہ دروازے کھلتے بھی ہیں اور بند بھی ہوتے ہیں نبی رسلام کی ایک حدیث ثابت ہوتا ہے کہ آسمان کے دروازے سوال یا آستاب کے بعد کھل جاتے ہیں کچھ وقت کے لیے کیونکہ سلمان اقوا کی حدیث ہے تبرانی کبیر میں انہوں نے حمبل اسلام سے عرض کیا کہ میں نے ایک عمل آپ کا بڑے شد و مت سے دیکھا ہے اور پوری پابندی سے وہ عمل آپ کرتے ہیں کہ زوان آفتاب شہر سے قبل آپ بالکل باوضو ہو کر مسجد میں موجود ہوتے ہیں اور کبھی تاخیر نہیں کرتے اس کی کیا وجہ ہے تو رسول اللہ صحب نے شناخت روایا جب سورج ڈھلتا ہے اور سورج کو سوال پہنچتا ہے اور وہ مشرق سے پرواز کرتے ہوئے ایک وقت آسمان میں رکتا ہے کچھ وخص کے لیے اور پھر مغرب کی طرف جھکاؤ اختیار کرتا ہے یہ سوال تو سوال کے ساتھ ہی اللہ رب الصد آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے ان دروازوں سے خیر نادل ہوتی ہے رحمت نادل ہوتی ہیں ان دروازوں سے برکات نادل ہوتی ہیں تو میں کیسے اپنے آپ کو محروم رکھوں ان وقت ان اوقات میں اگر میں اپنی دنیا میں مور مشہور رہوں یا سویا رہوں تو آسمانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں میں کیسے اپنے آپ کو محروم رکھوں تو آسمانوں کے بھی دروازے ہیں اور اللہ ان کو کھولتا ہے اور یہ کھلتے ہیں انسانوں کی دعاؤں کے لیے انسان ذکر کرتا ہے دعائیں کرتا ہے اور یہ اتنی قوی یہ دعائیں ہوتی ہیں کہ آسمانوں کے دروازے کھول دیتی ہیں بلکہ بعض دعائیں اللہ اکبر ان کی رسائی سیدھا ہرش مولا تک ہوتی ہے جیسے پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ دعوت المظلوم و مظلوم کی آ سے بچو مظلوم کی آہ اور خالق کائنات کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا اور پیغمبر اسلام کی اور حدیث ہے چار کر میں سبحان اللہ الحمد للّہ الا اللہ و اكبر جب انسان ادا کرتا ہے تو یہ بڑی تیزی سے اوپر کو پروان کرتے ہیں اور سیدھا ہرشى محلا تک پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہنچ کر ان کو قرار نہيں آتا بلكہ لہدين نہ جيسے مكيوں كى بن مراہٹ ہوتی ہے اس طرح ان كلماد كى بنمراہٹ ہوتی ہے ان كلماز کی پہنچ ہوتی ہے اور فرشتے ان كماد کو سنتے ہیں اور سن کر کہتے ہیں کہ یہ کلمات فلاں بندے نے بھیجے ہیں یہ فلاں بندے نے پڑے ہیں اس بندے کا نام بھی ارشد اللہ پر پہنچتا ہے اور یہ کلمات بھی اللہ پر پہنچتے ہیں تو یہ کلمات یہ دعائیں آسمانوں کی چابیاں ہیں آسمانوں کے دروازے کھولنے والے تو اللہ تعالی نے ہر چیز کی مسلاح بنا رکھی ہے جنت کے آٹھ دروازے پرانے پاک مذکور ہے نبی اسلام کی حدیث ہے کہ ہر دروازہ کسی خاص عمل سے منسوخ ہے توحید تو آٹھوں طرحوں کو کھول دیتی ہے لیکن من کار من اہل سلاد جو شخص دنیا میں اہل سلاد ہوگا نماز پڑھنے والا نماز سے مراد صرف فرائض کی پابندی نہیں بلکہ اس کو نماز سے محبت ہو فرض فخص پر ادا کرے سنت کے مطابق ادا کرنے کا شوق ہو یہ نہیں کہ بچپن سے ایک نماز ڈٹی میں ڈال دی گئی ہے ماں باپ کی طرف سے کہ مسجد کہ مولوی کی طرف سے وہی وہ چل رہی ہے کوئی شعور نہیں کم از کم ایک گھنٹہ بیٹھ جاتی بیٹھ نماز کو اللہ کے پیغمبر کی نماز پر پیش کرے کہ میری یہ نماز سنت کے مطابق بھی ہے یا نہیں کوئی شعور ہی نہیں نہیں اہل سولاد ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کو نماز سے محبت ہو نماز کی ادائیگی سے محبت ہو اپن لف میں ادا کرنے سے محبت ہو سنت کے مطابق میں ادا کرنے سے محبت ہو پھر وہ ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرے دن رات کی جو پانچ نمازیں ہیں ان میں بارہ سنت موقدہ ان کا اہتمام کرے پھر اور بہت سے نوافل ہیں بزو کے نفل مسجد کے نفل اشرا کی نماز ہے چرچ کی نماز ہے فراۃ القوابین بعض لوگ ذکر کرتے ہیں یہ بے رہت ہے بس کے بعد چھ نوافل کا اہتمام اور اس کو سوال سراد القوابین کہا جاتا ہے یہ ثابت نہیں اور یہ حدیث ضعیف ہے اس کا اہتمام بید ہے بلکہ اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کو فراغ القوابین کہا ہے تو پیارے پیغمبر کی حدیث ہے کہ فراغ القابیند الفسال الفصال بین کی نماز تو وہ ہے اس وقت کی ہے جس وقت گرمی کی شدت کی بنا پر بکریوں کے بال جھڑ جائیں درختوں کے پتے جھڑ جائیں اور یہ شدت کی گرمی ظہر کے وقت ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی نے فراغ القبا بین کہا ہے لیکن زہر کی نماز کو کہا ہے مغرب کے بعد چھ نواز کا اہتمام اور اس کو ابابیر کی نماز کہنا باطل ہے اور کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے اس طرح نماز سے محبت کا معنی یہ ہے کہ وہ قیام العل کا اہتمام کرے یہ الاصلاح کا شمار ہوگا جب قیامت کے دن آئے گا تو وہ دروازہ جس کا نام باب الصلاح ہے وہ کھل جائے گا اور وہ خاص طور پہ اس دروازے سے داخل ہوگا جن لوگوں کو روزوں سے محبت ہے ان کے لیے یہ دروازہ باب الرحیان ہے تو یہ روزے نفری روزوں کا اہتمام رمضان کے روزے یہ چابی ہے باب الریان کی اس طرح جو شخص صدافات سے محبت کرتا ہے اس کے لیے بابو صدقہ کھل جائے گا تو سدتا کا باب چابی ہے جنگت کے صدقے کے باب کی تو اس طرح آرٹ دروازے ہیں ہر دروازہ کسی خاص عمل کے ساتھ منسوب ہے تو یہ چابیاں وفاتی موجود ہیں تو ان کی معرفت حاصل کیجیے اور ان کو اپناانے کی کوشش کیجئے ایک اور نقطہ قابل غور ہے اور وہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے ضرور فرماتے ہیں کہ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ فواق الخیر خیر کی ساری چابیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی ہیں خیر کی ساری چابیاں رسول اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی اس کا معنیٰ کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ بس رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہو بس آپ کی سنت سے محبت ہو جو سارے عمل آپ نے کیے وہ خیر کی چابیاں ہیں جو سارے عمل آپ نے بیان فرمائے وہ خیر کی چابیاں ہیں ہم بھی انہیں اعمال میں اتفاق کریں اور اگر کسی کو رہنمائی کریں تو انہیں اعمال کی رہنمائی کریں اللہ کے بیعمبر کی سنت سے اپنے اعمال کو مدعین کریں اور اگر بیان بھی کریں تو اللہ کی بیعمبر کی سنتوں کو بیان کریں اللہ کے بیعمبر کے حدیث کو بیان کریں یہ خیر کی چابی رسول اللہ علیہ وسلم کو خیر کی تمام چابیاں دے دی گئی ہیں تو ان چابیوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ اللہ کے بیعمبر کی سنت کی اتباع ہو اور ضروری ہے کہ اللہ کے بیمبر کی سنت کو بیان کر دیا جائے ذکر کر دیا جائے قرم کو عام کر دیا جائے مینا کے میدان میں اللہ کے دعا کی تھی نبول اللہ عمران سمیا مہانتی اے اللہ قیامت کے دن اس کے چہرے کو تر و کر دینا جس کے اندر تین شوق ہو ایک میری حدیثوں کو سننے کا شوق ہو دوسرا میری حدیثوں پر عمل کرنے کا شوق ہو اور تیسرا میری حدیثوں کو پوری جیانداری کے ساتھ آگے بیان کرنے کا شوق ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن چہروں کی ضرورت آس گی رونوں اور سرور بعض لوگوں کو حاصل ہوگی دو ہی طرح کے چہرے ہوں گے کچھ سیاح ہوں گے اور کچھ سفید ہوں گے چمکدار ہوں گے چمکدار چہروں کی چابی پیغمبر اسلام کی سنت ہے سنت کو سننے کا شوق سنت کو اپنانے کا شوق اور سنت کو بیان کرنے کا شوق جبکہ سیاہ چہروں کی چابی بدعت ہے بدلہ عباس کا قول ہے کہ تصوت تو وجوہ بگڑ قیامت کے دن جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ بدعت ہوں گے جن کے پاس سرت رسول کا اہتمام نہیں ہوگا پرانے پاک نے بھی اس نقطے کی رہنمائی کی ہے فرمایا کہ وہ امام من خواب و مقام اور پی برہن الحبا فری جنماوا جس شخص کے دل دل میں دنیا میں مقامی رنگ کا خوف آ جائے اللہ کے مقام کو پہچان لے اور خوف میں مبتلا ہو جائے اللہ کا مقام اور اس کی حیبت اس پر تاری ہو جائے اس خوف میں مبتلا ہو جائے اور خوف میں مبتلا ہو کر عملی طور پر کیا کرے مبتلا خوف کا معنی یہ نہیں ہے کہ اسے زبان سے یہ کہے کہ اللہ بڑا بادشاہ ہے اتنا کافی نہیں بلکہ اللہ کے خوف کی دلیل یہ ہے بلحل پھر خواہشہ کے نس سے اپنے آپ کو بچا لے خواہشات نفس کو اپنے اوپر قائم نہ کرے بلکہ جس چیز کو اپنے اوپر قائم کرے وہ اللہ کے بے کی سنت ہے اگر اس چیز کو سمجھ لے اپنا رہے تو نر جنت هِيَ المحب اس سے اس کا ٹھکانہ جنت ہے جنت کے سوا کچھ نہیں تو پیارے بے کی سنت کا اہتمام بدر سے بچنا خواہشات نفس سے بچنا یہ جنت کی چابی ہے جنت کی مستا ہے بلکہ ساد رسول جنت کی چابی ہے ساد رسول, رسول جی ہاں جنت کی چابی ہے اس کی دلی صحیح حدیث ہے رسول اللہ اعظم نے شاہ رمایا آتی بابل جنت میں قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کے دروازے پر آؤں گا سب سے پہلے میں آؤں گا جنت کے دروازے پر استثر ہوں اور میں حکم دوں گا مطالبہ کروں گا کہ جنت کے دروازے کو کھولا جائے اب فرشتہ وہاں ہے جنت کے دروازے پر وہ پوچھے گا منہ تھا آپ کون ہیں میں کیوں کھولوں آپ کے لیے کون ہے آپ رسول اللہ فرماتے ہیں میں کہوں گا ارا محمد میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ کہے گا کہ کیا امید تو اللہ تب اللہ کال اللہ تعالیٰ نے جب جنت بنائی دروازے بنائے اور مجھے اس دروازے کا حاجم مقرر کیا اسی روز مجھے کہہ دیا تھا کہ جنت کے دروازے کو کسی کے لیے نہیں کھولنا سب سے پہلے اس کے لیے کھولنا ہے اس شخصیت کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ رسم تو مجھے آپ کے لیے کھولنے کا آرڈر ہے آپ تشریف لے آئیں میں دروازہ کھول دیتا ہوں تو سات رسول جنت کی وفت ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کے بےغمبر کے دامن کو تھام لیں اللہ کے بےغمبر کی محبت ہو اللہ کے بیمبر کا پیار ہو اللہ کے بیمبر کے دامن کو تھام لیں نبیر اسلام کی حدیث ہے کہ ہر شخص جنت میں جائے گا علامد آبا سوائے اس کا جو انکار کرتے صاحب مجھے میارسول اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا سے انکار کون کر سکتا ہے میرے دامن کو تھام کر میرے پیچھے آتا رہا تو میرے پیچھے ہی رہے گا دنیا میں ہدایت کے ذریعے میرے پیچھے رہا اور قیامت کے دن جنت کے حصول کے لیے میرے پیچھے رہے گا فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے جاؤں گا اور میرے ساتھ وہ بھی داخل ہو جائے گا تو ذاتی رسول خود استعار ہے جنت کی اور جو میری نافرمانی کرے گا اور میری نافرمانی کر کے جس کی چاہے ہجایت کر لے جس کی چاہے ہجت کر لے جس کا چاہے دامن تھام لے جنت میں داخل نہیں ہوگا جنت کی چاپی گویا میرے پاس ہوگی جنت میرے لیے کھولی جائے گی تو جو میرا فرما کردار ہے میرا مسیح ہے میری عزاج کرنے والا ہے جنت میں میرے ساتھ جائے گا جو نافرمان ہے اس کے لیے جنت کا کتا داخلہ ممکن نہیں ہے تو دیکھیے سنت رسول محبت رسول ذات رسول جنت کی چابی ایک خاتون کا ذکر ہے حدیث میں اگر مرد خمسا وسام شوہرا تو جنترا ایک عورت اگر پانچ لاکھ کی روازوں کی پابندی کر لے اور رمضان کے روزے رکھ لے شوہر کی فرمہ برداری کر لے اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے اللہ تعالیٰ نیامد کی جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیں تو ایک عورت کے لیے جنت کی اصلاح کیا ہے عقیدت توحید تو ہے ہی ہے لا رہ کی گواہی تو ہے ہی ہے اس کے ساتھ کچھ یہ امور بڑے آسان نمازوں کی پابندی رمضان کی روزے شوہر کی فرمہ برداری اور عزت کی حفاظت یہ چار امور اللہ تعالی جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے گا سب سے بڑھ کر اللہ کی صفت الفتہ ہے اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں ان ناموں میں سے ایک نام الفتہ کھولنے والا سب سے بڑا کھولنے والا تو اللہ کی سباہ جوڑے رکھو یہ مثلا اللہ تعالیٰ فرمائے گا خیر کے دروازے اللہ کھولے گا جنت کے دروازے اللہ کھولے گا نیکی کے راستے اللہ کھولے گا تو اللہ کے ساتھ تعلق قائم تو یہ بیننا ربنا کہہ دیجیے کہ اللہ قیامت کے دن ہم کو جمع کرے گا سم یسہ بینا میرا پھر اللہ قیامت کے دن ہمارے درمیان حق کے فیصلے فرمائے گا اللہ کھولنے والا امور کو کھول دے گا امور کھل جائیں گے جنتی کون ہے جنوبی کون, کون ہے رحمت کے مسئلہ کون ہے غزب کے مسئلہ کون ہے امور کو اللہ کھول دے گا دنیا میں وہی کھولنے والا ہے اور قیام کسی میں وہی کھولنے والا ہے اللہ کا کھولنا تین طریقوں کے ساتھ ہے دنیا میں دو طریقے ایک اللہ تعالیٰ امور کو کھولتا ہے امور قدریہ کو تقریر کے فیصلے کس کے لیے خیر ہے کس کے لیے شر ہے کس کے لیے نفع ہے کس کے لیے نقصان ہے کس کے لیے سعادت ہے کس کے لیے شقاوت ہے کس کے لیے صحت ہے کس کے لیے مرد ہے کس کے لیے ذنا ہے اور کس کے لیے فقر ہے ان امور کو اللہ کھولتا ہے یہ اللہ کے فیصلوں کے ساتھ ہے دوسرا اللہ کو کھولنا امور شریعت کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے اللہ نے کھولا کون سی امور جنت کے ہیں اور کون سی امور جہنم کے ہیں اللہ نے ان چیزوں کو کھولا اللہ شریف بنانے والا ہے اور شریعت کو بیان کرنے والا ہے اپنے گیارہ دسمبر کے ذریعے اور تیسرا دیامت کے دن امور کو کھولنا جنت جنتی اور جہنوی ہونے کے حوالے سے جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا اللہ تعالیٰ فتح المور ہے بہتر فتح وہ فتح ہے اور امور کو خود کھولنے والا ہے تو اس کی توفیق ہمیشہ ترقیز ہے ہمیشہ ترقیز ہے ایک اور حبیض ہے رسود اللہ علیہ وسلم کی کیسن مفادی حمد مغالی نل شر و مغالی گندر مفاتی خیر مغالی گندری مفادی شرخ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو ہمیشہ خیر کو کھولنے والے ہوتے ہیں اور شر کو بند کرنے والے ہوتے ہیں وہ خیر کی چابی ہوتے ہیں اور شر کو بند کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو ہمیشہ شرک کو کھولتے ہیں اور خیر کو بند کرتے ہیں ہر شر ان کی طرح منسوب ہوتا ہے ہر شر ان کا نام ضرور آتا ہے وہ خیر کی خیر کو بند کرنے والے اور شر کی چابی ہوتے ہیں فتو والے آپ دن چار اللہ الخیر ابیت ہے خیر رویت ہے کچھ خبر اس بندے کے لیے اللہ تعالی نے جس کے ہاتھوں کو خیر کی چابی بنا دی ہے اور خیر کی کنجی بنا دی ہے اور شر ہو اس بندے کے لیے انتہائی گاٹا اس بندے کے لیے اللہ تعالی نے اس کو اس کے ہاتھوں کو شر کی چابی بنا دی تو کچھ بندے خیر کی چابی ہیں ہمیشہ خیر کو کھولتے ہیں علماء کی بہت سی اخبار مربی ہے کہ سب سے بڑی خیر کی چبی محل خیر علماء اور دائی ہے جو لوگوں کے سامنے توحید بیان کرتے ہیں عقیدہ بیان کرتے ہیں اللہ کے سوا بیان کرتے ہیں حلان و حرام بیان کرتے ہیں سب سے بڑی خیر دین ہے کہ سب سے بڑے جو خیر کو کھولنے والے ہیں علماء ہیں اور معلمین الناس اللہ نے جن کو سرمایہ دیا وہ سرمایے کے ذریعے مار کے ذریعے خیر کو کھولے تقسیم کرے لوگوں کو خوش کرے ان سے شرک بند کریں یہ بھی خیر کی چابی اور کچھ لوگ ایسے جو ہمیشہ شرک کی چابی ہوتے ہیں ہر خطرے میں ان کا نام ہر سیمنگ میں ان کا نام ہر گوزان میں ان کا نام ہر شر میں ان کا نام اور وہ باوجود مست کے اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو اللہ پھر اسے آمد کے دن ایسا ہی سلوک کرے گا ایک شخص پیش ہوگا اسے آمد کے دن اللہ پوچھے گا تم نے کیا عمل کیا کیا نیکی کی وہ کہے گا یا اللہ کوئی نیکی یاد نہیں آ رہی صرف ایک نیکی یاد آ رہی ہے اور وہی ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا تھا خرید و فروخت کرتا تھا لین دین کے امور بجا لاتا تھا کوئی شخص اگر تنتس ہو جاتا میں اس کو ڈھیل دے دیتا اور کوئی شخص اگر بالکل فقیر ہو جاتا میں اس کا پیسہ اس کو معاف کر دیتا اللہ فرمائے گا یہ تو میرے والا کام کرتا تھا ڈھیل دینا میرا کام ہے معاف کرنا میرا کام ہے میرے فرشتوں اس کو آج معاف کر دو میں اس کو کیسے اذاب دوں جو دنیا میں میرے اخلاق اپناتا تھا اور میرے اعمال اپناتا تھا ڈھیل دینا معاف کرنا میرے اعمال میں سے ہے اور میرے خلاف میں سے ہے پھر سے آپ اندازہ کرنے مستراہ خیر ہو تو کتنا یہ ساٹھن کا راستہ ہے اور مستراہ شر ہو تو کتنا شکاوت کا راستہ ہے جس طرح خیر کی چابیاں ہیں جس طرح شر کی بھی چابیاں ہیں ان شاء ان کا بیان ہوگا اللہ باد مجھے اور آپ کو فرمائے لطا پر اپولہ سلاد وسلام علام بہت سے دوستوں نے دعا کی اپیل بھیجی ہے کچھ ساتھی بیمار ہیں اور کچھ پریشان ہیں معاشرتی اعتبار سے معاشی اعتبار سے اور کچھ کو کاروباری جو ہے وہ نقصان کا سامنا ہے دعا کرنے کے اللہ لتا سب کو آفی اطاع فرماتا دے جو بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کام نہ فرما دے اور جو لوگ کسی پریشانی میں مبتلا خواہ وہ خانگی ہو گھریلو ہو یا معاشی ہو معاشرتی ہو کسی بھی قسم کی پریشانی اللہ تعالیٰ سب کو دور فرما دے اور اللہ سب بھائیوں کو آفی اطلاع فرما دے اور سب بہنوں کو عافیت دا فرما دے اسماعیل بن وفور صدیق کا انتقال ہو کے جنازہ یہاں موجود ہیں انشاءاللہ شاء جمعے کے بعد ہم ان کی جنابی کے نام ادا کریں گے آپ سب ادا کر کے جائیں گے ان فلاح مدل اللہ فلاح ہادی اللہ وأشهد أن لا إله إلا الله واحده لا شريك له وأشهد أن محمد ابته ورسوله أما بعد فإن خير حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرلم لمهدثاتها وكل موزة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يدعي الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصي الله ورسوله فقد ظل وغباء اللهم صل على محمد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 وعفو عنا بغفردنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا ذا القوم الكافرين رب اغفردنا ورحمنا أنت خير الرحيمين ربنا تقبل منا إنك انت سميرالين وتب علينا إنك انت تواب الرحيم برحمتك يا رحم الرحيم وصلى الله عليه وسلم